اسے مانتی ہے دنیا اسے دھوتی ہے مج رہے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 اپنے شب براٹ کا نا شب کو شب من نائٹ رات برا کی رات تو شب برات یعنی نائٹ میں سرکار اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا یہ ہے سب سے تو یوں شب برات شب برأت شروع ہوگی جب چودہ شربان کا سورج ڈوبے گا اس سے لے کر پندرہ شابان اسٹے صادق یہ ساری رات کے گی تو اب یہ کہ رات میں مستحب ہے جانا دیکھو شدے برات کب ہو جائے گی تو فجر جائے تو. پندرہ شہبان آ جائیں گے تو اس کے رات میں جانا زیادہ سواب ملے گا اگر جائے گا لیکن اب جو قبرستانوں نے ہمارے یہاں پاکستان میں خاص کر محبول مدینہ کے پاس قبرستانوں میں تو ایک مطلب ایک رسمی طور پر لوگ جاتے ہیں میلے کا سما ہوتا ہے اور سو ڈاکوں کی تعداد میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو اب اصل جو مقصد تھا کہ قبرستان کی حاضری کے ذریعے عبرت حاصل ہو اس کا امکان اب کم ہو گیا وہ مطلب وہ روشنیاں ہو رہی ہیں مطلب طرح طرح کا ایک عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے ٹھیلے لگ جاتے ہیں ٹیے لگ جاتے ہیں ادیت بات میں یہ تو ہے سرکارِ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا لیکن اب کہتا ہوں کہ جاؤ نیادیش تو معیے پہلے تم منع کیا کرتا تھا اب کہتا ہوں کہ جاؤ کیونکہ قبروں کی زیارت دلوں کو نرم کرتی اور آنکھوں میں آنسو ڈالتی ہے قبرستان ہمارا جانے کا مقصد یہ اصل مقصد ایک تو یہ تھا کہ ہم کو اب حاصل ہوگی اسی طرح ہمیں بھی قبل میں جانا ہے اچھا ایک یہ کہ اپنے عزیز کے قبل پر جاتا ہے تو عزیز کو اس سے انس ملتا ہے وہ خوش ہوتا ہے اس سے اس کو فرحت حاصل ہوتی ہے اہل اللہ ہے کوئی نیک بندے ہیں تو اس کا فیض ملتا باقی ہے باقی اس سال ثواب یہ کہ گھر بیٹھے بھی ہو سکتا ہے دنیا میں کہیں سے بھی ہو سکتا ہے قبرستان جانا چاہیے ٹھیک ہے رش ہوتا ہے اپنی جگہ پر ہم اپنی برف کا سامان کریں اور سواب کی نیت سے قبرستان کی حاضری دیں کہ بھائی برات میں اگر ممکن ہو تو نہ جائے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے اگر دن کو بھی جاتا ہے تو پھر رات دن سارا سال میں کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہے جس میں قبرستان کی حاضری کی ممانعت ہو جب چاہے جا سکتا بولنا ہو تو آگے آئل مو ادب جلد مسلم ہے ارے واجھ سن لو آ